السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین <سؤال> <سؤال> الرحمن الرحیم مالک یوم الدین معاشر لا الہ الا اللہ صلوات اللہ و سلام علیه و علی الہ و علی اصحابہ ومن ابتدأ به ھدی و سنہ بسنۃ ھ یلا یوم الدین بعد الله تبارک و تعالی کی کتاب نفس و من کبرات اللہ قابل احترام رضور سید حسین عمری مدنی حفظ اللہ انہوں نے ہمارے تعارف میں جو کچھ باتیں کہی ہیں یہ اگر مبالغے پر مبنی نہیں ہیں تو یہ شیخ کا حصل زن ہے اور ان کی زبر نوازی ہے شیخ کرچے مجھ سے عمر کے چھوٹے ہیں لیکن علم میں معرفت میں شعور آگہی میں وہ مجھ سے کہیں زیادہ بڑے ہیں اور تجربے کار ہیں یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ جس مسجد کے ہمارے شیخ خطیب ہیں اس مسجد میں مجھے ان کے سامنے کچھ بولنے یا کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے دوسری بار طالباً اس مسجد میں آپ لوگوں سے ملنے کے موقع مل رہا ہے اس سے پہلے بھی تقریباً کئی سال پہلے یہاں پر آئے تھے یا دو سال پہلے تقریباً اور کسی موضوع پر یہاں پر درج ہوا تھا آج یہ دوسری بار ہے آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ رب العامین آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس دور انیا کے لیے جن حضرات نے حباب نے متعین نے محنت کی ہے کوشش کی ہے اللہ رب العامین ان کی محنتوں اور کوششوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین سلا بدلاتا فرمائے اللہ رب العامین ہم سب کو اپنے دین سے اپنے نبی کی سنت سے سرب صارین کے عبید اور محج سے جوڑ کر کے اور وابستہ کر کے رکھے یہ جو مسجد ہے یہ اور اس کا جو نام ہے یہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے بہت پیارا نام ہے مسجد اہو नाम سننا, سننا پورے دین کا نام ہے پورے دین کو کہا جاتا ہے جس جی دین کو ہم سب صارحین کے عقیدے اور منحص پر سمجھتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے آپ کی ساسد سے اس کی نشو و है ہوتی ہے اور اسے لوگوں کے اندر کیا جاتا ہے یہ بہت ہی عظیم اور پیارا نام ہے جو اس مسجد کا رکھا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس نام کی تجویز ہمارے ڈاکٹر شیخ حسین مدری صاحب ہی نے نہ رکھا ہوگا اتنا پیارا نام ہے جس میں سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے یہ ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس مسجد میں اکٹھا ہیں اور جو موضوع ہے وہ موضوع بھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا اور وہ موضوع ہے لکمان علیہ السلام کی وصیتیں یہ <تصفح> وصیتیں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے تو بیان کی ہیں اب اس کے کہ ان کی وصیتوں کا تذکرہ اور کچھ سڑے ہو بہتر اور مناسب یہ میں سمجھتا ہوں کہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے لکمان علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے تھے موحد تھے متفق تھے پابشاء اقسام تھے ببو اسرائیل سے ان کا تعلق تھا اور بتایا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے اور یہ غلام تھے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں آزاد لوگوں میں سے کسی غلام کو اللہ رب العالمین نبی نہیں بنایا ہے کیونکہ وہ پہلے سے کسی کا غلام ہے اور اگر کوئی غلام ہو تو ظاہر بات ہے اس کی دوہری ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں وہ اللہ رب اقلام کے حکام کو اور اللہ رب اقامین کی طرف سے جو مشن اور پیغام ملتا ہے اس کو صحیح معاملوں میں لوگوں کے سامنے نہیں پہنچا سکتا ہے اس لیے اللہ رب غلامین نے کسی غلام کو نبی نہیں بنایا علیہ السلام لکھنے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ نبی دیں اگرچہ علیہ السلام کی اصطلاح انبیاء کے لیے خاص ہے اور جو اصطلاح ہو اس اصطلاح کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن لغمی اعتبار سے علیہ السلام اور کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں علیہ السلام کے معنی ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد ہو یہ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ہم قبرستان کی زیارت کرتے ہیں السلام علیکم اہم اب مسلم کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو یہ جو قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے یہ ان سے جیسے زندہ زندہ انسان سے سلام کرتا ہے یہ وہ سلام نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا ہے مسجد سے نکلتے ہیں دعا ہے ایسی یہ دعا ہے السلام علیکم اور مسلم جو قبرستان کی زیارت کی اور پڑھی جاتی ہے کچھ لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور پھر ان سے ہم کیوں سلام کرتے ہیں سلام نہیں لیے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے اس لیے وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے نہ انہیں معلوم پڑتا ہے کہ کون میری زیارت کر رہا ہے کون یہاں پر آیا ہے انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ دعا ہے ہم تحیات میں پڑھتے ہیں سلام علیہ اللہ سوال کہ ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو تو لغت کے اعتبار سے ہم کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں اگر اگرچہ جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے تو یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے تھے ان کا دل بہت ہی صاف ستھرا تھا اور جب انسان کا دل پاک اور صاف رہتا ہے اس کے اعمال بھی اسی کے مطابق پاک اور صاف رہتے ہیں دل کی اصلاح ظاہری اصلاح پر مقدم ہے جب باطنی اصلاح ہوتی ہے تو انسان کی ظاہری اصلاح بھی ہو جاتی ہے اس لیے ہمارے علی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جسم میں ہے خون کا لطغ ہے ادا صلحت صلاحت دست و کلو فسدت فسدت الزد و کلو اللہ وحی جب وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح رہے گا اور جب وہ خراب ہو جائے گا تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے تو دل کے بڑے پاک صاف تھے اور اللہ کے انتہائی نیک اور مقرب بندے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ وسیعتیں کی ہیں اور یہ وسیعتیں اتنی جامع ہیں اتنی اہم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان وسیعتوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وہ حکیم تھے جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا بحق عطینہ لمان الحکمہ وہ کوئی فاتح یا کمانڈر یا کوئی مدیر یا اس سے کوئی قائد نہیں تھے کوئی حاکم نہیں تھے لیکن وہ مربی تھے بچوں کی تربیت کرنے والے بچوں کو توحید اور سنگت کی اخلاق کی تقوی کی تعلیم دینے والے انسان تھے اسی لیے انہوں نے اپنے بچے کو بہت ساری وصیتیں فرمائی تو حکیم تھے وہ کون سے حکیم تھے یہ ڈاکٹروں والے حکیم دواؤں والے حکیم نہیں تھے وہ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ کون سی دوا کس کی مرض کے لیے مفید ہے بہتر ہے یہ بھی ایک حکمت ہے لیکن یہ حکمت دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے آخرت کو سمارے ان حکمتوں سے انسان کی آخرت سنورتی ہے دنیای حکمتوں سے دواؤں سے جڑی بوٹیوں سے انسان کے جسم کو اے, کی صلاح ہوتی ہے یا انسان کا جسم امراض سے پاک ہوتا ہے اس کو صحت کرتی ہے اللہ تعالی کے حکم سے اور اس کی مصیحت سے تو وہ دواؤں کے حکیم نہیں تھے اگرچہ ہمارے ہاں یہ بات لوگ ہی سمجھتے ہیں اسی لیے بہت سارے لوگ ان کے بارے میں آنکھ کرتے ہیں کہ جب وہ چلتے تھے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں ان سے کہتی تھی میں گلا مرد کی دوا ہوں یہ سب گلو ہے ان کے تعلق سے اور بے سروپا کی باتیں ہیں ایسی کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں ہے اسی لیے لوگوں نے آج ان کے نام پر بہت سارے معجوم بنا لیے ہیں بہت سارے تیل بنا لیے ہیں لوکمان حیات کے معجوم لوکمان جمع مردی کے لیے بہادری کے لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کس طرح کے حکیم ایسے حکیم نہیں تھے وہ جو سب سے بڑی حکمت ہے توحیق اور فکر آخرت اللہ تعالیٰ کی عبادت بندوں کے ساتھ اس نے ہلاک ان کے حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی بات کرنا یہ سب سے بڑی حکمت ہے یہ حکمتیں ان کے اندر موجود تھیں اللہ نے انہیں حکمتوں کو بیان کیا تو اس طرح کی وہ حکیم تھے اور یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے خالق اس سے راضی ہو جائے اور کی عبادت کرے اور اللہ حربرامین اسے جہنم سے بچا کر کے جنت کے داخل کر دے یہ سب سے بڑی حکمت ہے اور یہ سب سے بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے تو یہ جو حکیم تھے اس طرح کے حکیم تھے دلوں کے حکیم تھے وہ دلوں کی اصلاح کرنے والے بچوں کی اور لوگوں کی تربیت کرنے والے اس طرح کی حکمتیں ان کے پاس تھیں اور اسی لیے اللہ رب العالین نے ان کی حکمتوں کو بیان کیا ہے ان وسیعتوں کی جامعیت کا اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید, مجید کے اندر ان کی ان حکمتوں کو اور وصیتوں اور نصیتوں کو بیان کیا ہمیشہ کے لیے یہ ساری کی ساری وصیتیں محفوظ ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں وصیتوں کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے جب تک قرآن رہے گا تب تک ان کی وصیتیں محفوظ رہیں رہی گی اور یہ وصیتیں جامع ہیں تمام چیزوں کو شامل ہیں جیسا کہ ہمارے شیخ محترم نے فرمایا اس میں عقیدہ بھی ہے بھی ہے منہج بھی ہے منحج بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اخلاق ہیں عبادات ہیں امر بالمعروف ہے المنکر ہے بری خسرتوں سے بری عادتوں سے اجتناب کی دعوت ہے تو پورے دین کو شام میں جان پورے دین کو اس کے اندر اپنی وسیحتوں کے اندر انہوں نے جمع کر دیا اس لیے بہت ہی اہم ترین یہ وسیعت ہے ان کی اور بھی وسیعتیں لوگ بیان کرتے ہیں جیسے ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کیا یا دبا کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اس بکری میں سے دو سب سے لذیذ چیزوں کو لے کر کے آؤ تو وہ زبان اور تل لے کر کے حاضر ہو گئے پھر کئی دنوں کے بعد دوبارہ بکری ذبح کی گئی تو مالک نے ان سے کہا کہ تم جو جس بکری کے اعظام میں جو سب سے فاسد یا حبیص یا غلط چیز ہے اس کو ہمارے سامنے لے کر کے آ جاؤ تو اس کے بعد دوبارہ جب وہ لے کر گئے تو پھر زبان کو اور دل کو ان کے سامنے حاضر کر دیا وہ تعجب ہوا کہ ہم نے تم سے مانگا تھا کہ بہترین چیز لاؤ تو تم نے وہی چیزیں حاضر کی تھی جب میں نے تم سے یہ کہا کہ دو بدترین چیزیں لے کر کے آؤ تو تم نے پھر انہیں دونوں کو حاضر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان کا دل صاف ہوگا اور انسان کی زبان صحیح رہے گی تو سب سے بہتر ہے اور اگر انسان کا دل بگڑ گیا زبان اس کی بگڑ گئی تو سب سے بری چیز ہوگی یہ نصیحت کی ثابت ہے کہ یہ نہیں ثابت ہے قرآن میں تو اللہ نے بیان کیا نہ کسی حدیث کا بیان کیا گیا لیکن قرآن و حدیث میں اس کی دلیے موجود ہیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث میں رسول صلی اللہ سبب نے دل کے تعلق سے بتایا اگر انسان کا دل درست ہو گیا تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی اور اللہ قرآن فرمایا کہ مان کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی ہاں جو انسان قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا وہ ضرور کامیاب ہوگا قلب سلیم وہ قلب ہے جو شرک سے پاک ہو نفاق سے کفر سے پاک ہو جس کے دل کے اندر ایمان ہو عقیدہ ہو توحید ہو صرف شرب سعودی عقیدے اور منحص پر قائم ہو ریا سے پاک ہو ایسے دل کو قبل سلیم کہا جاتا ہے جس کے پاس قبل سلیم ہوگا وہ جنت کا حقار ہوگا تو دل کی بڑی اہمیت ہے دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے دل جس کے بار حکم دیتا ہے اپنے اعضا کو اور اس کے حکم کے مطابق اس کے اعضا اعمال کو انجام دیتے ہیں تو دل کی بڑی اہمیت ہے ایسی زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سور ص کے دل سے من ہے خدا بابن یہی ہے وہ مابینی ہے رقم جو آدمی اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی اور اس کے پاؤں دونوں پاؤں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کرنے والا ہو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسی تمام حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اکیلے توحید پر قائم ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھا ہوا ہے تب ایسے آدمی کے لیے بسالت ہے ایک آدمی شرک اگر کر رہا ہے اور اس کی زبان محفوظ ہے کسی گالی نہیں دیتا اور کچھ نہیں کرتا یا اس طریقے ذرا کاری سے محفوظ ہے لیکن وہ شرک کر رہا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے دنیا کا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو ایسے آدمی کی نفرت نہیں ہوگی ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا لہذا ایسی ساری حدیثیں جن حدیثوں میں کسی عمل پر جنت کی بشارت دی گئی ہے ان حدیثوں کے تعلق سے ہمیشہ آپ میں رکھیں کہ وہ حدیثیں مشروط رہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان عقیدے توحید پر ہوگا خالص توحید خالص اتباع سنت شرک سے اجتناب بدات و خرافات سے اجتناب سلب صالیل کے منحص پر استمامت اگر یہ چیز ہوگی تبھی اس کے لیے بشارت ہے تب وہ انسان جنت کے داخل ہوگا ورنہ انسان اگر اکرشت کرتا ہے اور دنیا کی تمام نے کیا کرتا ہے نماز سے لے کر کے زکوۃ حج قربانی مساجد کی تعمیر اور اس طریقے سے گزار ہے وہ دنیا کا ہر خیر کا کام کرتا ہے لیکن جو سب سے بڑا خیر ہے جو سب سے بڑا معروف ہے جو سب سے بڑی بھلائی ہے اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے تو خالص نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے ان تمام چیزوں کا دنیا میں اس کو فائدہ مل جائے گا لیکن اللہ رب العالمین کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ جس طرح کی جو حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان کچھ بھی کر لے زبان کی سلاح کر لیا دل اور اگر حقیقت معاموں میں کسی نے دل کی صلاح کر لی تو شرک اس کے دل میں نہیں رہے گا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ نائیس اس کے دل کے اندر اسلام موجود ہو لیکن کچھ نائیس اس کے دل کے اندر خرابی ہو تو ایسا انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا اگر اس کی عمل میں شک پایا جاتا ہے ایسے اللہ کے صلی اللہ صبح کے دِی سے اکثر و فتح بنی فی انسان یہ صحیح و ترغیب کے دلوام الدیش کو دھیان کیا ہے کہ کی انسان کی اکثر برتیاں یا گناہ زبان سے ہوتی ہے سب سے زیادہ انسان گناہ زبان سے کرتا ہے سب سے زیادہ شر کو ضرور زیادتی یا اس طریقے سے قیبت جھوٹ چور خولی سب کو شدم جھوٹی گواہی دینا آپ اگر نوٹ کرتے جائیں تو سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدی صاحب سازی کے مستور ہیں آپ جو کچھ فرماتے ہیں ص اللہ اقبال کی طرف سے وہی ہوتی ہے لہذا سب زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے تو وہ <سرح> وسیعت ہنتے رکمان کی ثابت یا ثابت نہیں ہے لیکن حدیثوں سے اور پرانے کریم سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے دل کو پاک کو صاف رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو اپنے زبان کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سروس سوال کیا گیا کہ کی وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرے گی آپ نے کہا تقوی اللہ اسے خلو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے اور اسے خڑتا ہے اور جب تخوا کا نام آتا ہے تو تقوام میں سب سے پہلے توحید داخل ہے توحید کے بغیر کوئی متقل نہیں ہو سکتا کوئی توحید کے بغیر متقل نہیں ہو سکتا تاج گزار ہے ربی گاڑی ہے کپڑا میں سے پر سب کچھ ہے اس کے پاس وہ متقی نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے شرک سے اجتناب نہیں ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ رب اللہ نے متقویوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور مشرقی پر جنت حرام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کرنے والا متقی نہیں بن سکتا نہیں ہو سکتا ہے متقیق کے لیے شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری تو اللہ کیسے بات ہے کہ اللہ تخلا اور حسن حالات یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے یا زیادہ داخل کریں گے پھر آخر پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان زیادہ تر جہنم میں جائے گا تمہارے میں لما کہ الفا و زبان کا غلط استعمال اور سلامتگار کا ناجائز استعمال اس کی وجہ سے انسان جانب کے اندر جائے گا تو ان حدیثوں سے ان کی جو وصیت ہے اس کی تائید ہوتی ہے تو یہ بڑی اہم وصیتیں ہیں جو حضرت رحمان علیہ صرۃۃ السلام نے اپنے بچے اپنے فادر تو کیے ہیں ان وصیتوں کا خلاصہ اور پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصیتیں بڑے بچوں کے لیے یا بڑے بچے کے لیے انہوں نے کی تھی اس میں عام بالمعروف ہے نہیں منکر ہے ظاہر بات ہے کہ بچہ بڑا ہوگا اور اپنوں شہروں کو پہنچ چکا ہوگا کوئی انسان اگر بھی معروف اور نہیں من کے فریضے کو انجام دے سکتا ہے چھ سات سال آٹھ سال کا بچہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتا تو انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی ان کی اس حوصیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور ان کی تربیت ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کریں انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے اہل ویاب کو بھی جہنم سے بچانا ہے یا ایمان والوں کو اپنے اہل ویاب کو سب کو جہنم سے بچاؤ تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی آپ کے جو ماتا ہیں ان کو بھی سب کو جہنم سے بچانا اسی لیے انہوں نے ایسی وصیتیں کی ہیں جو انسان کو جہنم سے بچائے سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں دے جانے والی چیز شرک ہے اور سب سے پہلی وصیت دونوں نے شرک نہ کرنی ہی کی کی ہے تو بچوں کی دین تربیت کرنا ان کو جہنم سے بچانا یہ بچوں کا اولاد کا ماں باپ کے اوپر اولاد والدین کے اوپر حق ہے اور بچوں کا حق ماں باپ پر بہت پہلے عائد ہو جاتا ہے والدین کا حق باباب بچوں پر بعد نا عائد ہوتا ہے بچے پیدا ہوئے بڑے ہوگئے اس قابل ہوگئے کہ خدمت کر سکیں تب ان پر اور والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی شادی سے پہلے ہی بچوں کے حقوق عائد ہو جاتے ہیں اسی لیے کہ اچھی بیوی بی کی تلاش کرنا اچھے شوہر کو تلاش کرنا معاہدہ شوہر ہو معاہدہ بیوی بی ہو اولاد پیدا ہوگی ان کو توحید کی تعلیم دی جائے گی نمازوں کے پابند ہو اچھے اخلاق والے ہوں تو یہ پہلے ہی سے بچوں کی تر کا کہاحق ماں باپ کے اوپر آئے دیا جاتا ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت میں اللہ ابرامین عوالدین سے پہلے سوال کرے گا بچوں کے حقوق کی تعلق سے بچوں سے بعد میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کا ادا کیا کہ کی نہیں ادا کیا پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا اس سے اولاد کے جو حقوق ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے بچے کو حیثیت فرمائی اللہ کیسور سرسوں کے دی سے <تضح> اللہ ان سوال کرنے والا ہر رائے سے ہر نگہبان سے ہر ذمہ دار سے اللہ نے اس کو جو رعایت عطا کی حفظہ امدہ اس نے اپنے رعایا کی حفاظت کی ان کے حقوق کا خیال رکھے ان کو ضائع اور برباد کر دیا حتائی الرجان آنے بہتی ہی یہاں تک کہ آدمی کو اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اپنے ہماری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا بیوی کے بارے میں سوال ہوگا بیوی سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن بچے جہاں نعمت ہیں دنیا کی زینت ہیں اور یہ آخرت میں بھی چھوٹے بچے زینت ہوں گے ملڈان و مخلدون اللہ رب الرامین نے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بچوں کو بھی قرار دیا ایسے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے نہ جوان ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے وہ جنت ہری بھری رہے گی ارجل کے وہ اللہ بہت لذور کہا ہے ہمیشہ ہمیں بچے رہنے والے وہ دنیا کی بھی زینت ہے اور جنت کی بھی زینت ہے لیکن زینت کے ساتھ ساتھ یہ زینت سے زیادہ ہمارے لیے وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہم نے حق ادا کیا ان کی تعلیم اور تربیت کا کہ نہیں حق ادا کیا یہ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا لہذا ان مصیبتوں سے اولاد کے حقوق کی بھی اہمیت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کو کس طریقے سے اپنے بچوں کی صلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور یہ ساری باتیں ان شاء آگے ہمارے سامنے آئیں گی اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ رسول صلی کے حدیث سے اللہ کو لوگ گھبراہی وہ کل لوگوں کو مشغول ہمرائیت ہی تم میں سر رائی ہے نجان ہے ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا فل امام ورائن وابا مسحول مسجد ہی جو کسی ملک کا حکمراں ہے امام ہے حاکم ہے وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے ریامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا ورنج الرائن بھی اور جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہے اس سے اس کے بارے میں گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہمارے پاس بھی چھوٹی سی سلطنت ہے باپ گھر کا حاکم ہوتا ہے ماں گھر کی ملکہ ہوتی ہے یہ ذمہ داری اللہ بلا نے دی ہے لہذا ہر انسان ذمہ دار ہے گولمرا تو رائیا تو شیبیحا اور جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے رائیہ ہے نگوان ہے اس उस سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ خادم اور جو خادم ہے نوکر ہے وہ اپنے مالک کے مال کا نگر ہے اس کے مال کی خاط کرنا اس کی ذمہ داری ہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی جگہ کام کرتے ہیں جو ذمہ داری آپ کو دی جائے یہ امانت ہمارے لیے کہ ذمہ داری کو سلا کریں آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں یا اس طریقے سے کسی اے, کوئی کاروبار کر رہے ہیں آپ کے ماتحت لوگ ہیں تو جو خادم ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ باقاعدہ ذمےدار ہوتے ہیں ان کے انڈر میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا وہ کل لوگوں بڑھائیں وہ کل لوگ کو مشغول اور تم میں سر آدمی رائی ہے ہر آدمی ذمے دار ہے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کی رایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن کی اولاد اللہ نے ہم کو دی ہے ہم ان کو ضائع کر دیا یا ہم نے اللہ تعالیٰ کا ان کا جو حق ہے اس کو آپ نے ادا کیا تو حضرت رکمان علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے بچے کو وصیت کی ہمیں بھی وصیت کرنا چاہے اپنے بچوں کو کیا ہم اپنے بچوں کے طریقے نصیحت کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کیا خاص طور بچہ جب بڑا ہو گیا کیا کبھی اس کو بٹھا کر کے ہم تمام چیزوں کی وصیت و نصیحت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں لیکن عام طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کی باپ یا ماں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے جبکہ اس بچے کا حق ہے کہ اس کو وصیت و نصیحت کریں آپ پروگرام میں جائیں خود لے جائیں اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں مسجد میں جائیں بچوں کو لے کر کے جائیں نماز پڑھانے کے لیے دینی پروگرام ہو دورہ تعلیمیاں ہو اس طریقے سے دینی سرگرمیاں ہوں اس میں آپ جائیں اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں وقتر فوقت ہم ان کو وصیت بھی کرتے رہیں ہم ان کو نصیحت بھی کرتے رہیں کیونکہ انسان کو نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے نصیت سے انسان کے دل کو فائدہ پہنچتا ہے انسان کی صلاح ہوتی ہے اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ اپنے بچوں کو رسیحت کرتے رہنا چاہیے بچوں کو اگر آپ رسیعت و نصیحت کریں گے ان کی دی تربیت کریں گے تو اس کا فائدہ خود آپ کو ملنے والا ہے اللہ کے سر صلی اللہ صاحب کے دیر سے جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے آمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اج جاری رہتا ہے ہند جاری رہتا ہے ہمارے بہت صدق جاریہ صدقے جا رہا ہے اور غلط ان اولاد اس کی نیند دعا کرے اور علم انتفع یا نفع بخش علم یہاں ہمارے تین باتیں بیان کی ہیں صرف تین باتیں نہیں ہیں بلکہ تقریباً آٹھ یا نو باتیں ہیں جو مرنے کے بعد جس کا ثباب انسان کو پہنچتا رہتا ہے یہاں تین باتیں ہمارے نے فرمائی اور حدیث یا دین کسی ایک حدیث کا نام نہیں ہوتا ہے کیا آپ ایک حدیث لے لیں کہیں کس میں تین باتیں بتائی ہیں یہ تین چیزیں ایسا نہیں ہے اسلام پورے قرآن اور پورے حدیث کے مجموعے کا نام ہے ساری حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد قرآن کی ساری آیتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہی اصل صحیح مسئلہ ہوتا ہے ایک آیت لے لینا ایک حدیث لے لینا باقی حدیثوں اور آتوں کو چھوڑ دینا یہ اہل بداعت کی پہچان ہے یہ اہل بداعت کی پہچان جیسے اس سے پہلے کی جو حدیث سے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور اپنے شرمکار کی حفاظت کر لے سیدھے جنت میں جائے گا جو اہل نجات ہیں اس لیے ان کے ہاں توحید اور ایمان تمام چیزوں کی شکلیں نہیں ہیں اللہ کے سرکی جو مدینے میں مر گیا اور مدینے میں قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا یا مدینہ میں اس کی وفات ہوگی قیامت کے دن ہماری اس کو سفارش حاصل ہوگی ایک حدیث لے لیتے ہیں پہلے دیکھو مدینے مرنا اللہ کے رسول کی سفارش کا ذریعہ اور سبب ہے وہاں مرو گے تمہیں اللہ کے رسول کی سفارش حاصل ہاں ہو جائے گی چاہے تمہارا کوئی بھی عمر چاہے شیف کر رہے ہو بجاتی ہو جو بھی تمہارا عمل تمہیں اللہ کے رسول کی سفارش ضرور قیامت کے دن ملے گی کیا ایسا ہے ایسا نہیں ہے اگر وہ موافظ نہیں ہے متوین سنت نہیں ہے تو قیامت کے دنوں سے اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی اگرچہ مدینے کے اندر ہی کیوں نہ مر گیا ہو ہمارے نبی نے عبید بن سروڑ کی جنازے کی نماز پڑھائی اپنا جب بھی دے دیا اپنا لعاب مبارک بھی لگا دیا قبر میں بھی اترے جنازے کی نماز بھی پڑھائی سب کچھ کیا لیکن کیا اور باقی قبرستان کے اندر اس کو دفن بھی کیا گیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا تب انہوں نے پڑھا تھا جب آیت تجری سورے توبہ کے اندر اس کے بعد آپ نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھی اور اللہ کے قرسو کے جو افراد ہیں جن کو امار نبی نام بتا دیا تھا کہ یہ سارے لوگ منافق ہیں ہنستے الفاروف فرماتے ہیں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو میں حدیفہ رضم کو دیکھتا تھا اگر وہ جنازے میں شریک ہوتے تو میں بھی شریک ہو جاتا اگر نہیں شریک ہوتے جو کیسے میں نکل گیا کرتا تھا کیونکہ اللہ کے قرسول کو نام بتایا تھا تو ہمارے نبی اس جنازے کی نماز پڑھی جب اللہ رب العالمین نے آپ کو منع نہیں کیا تھا منع کرنے کے بعد آپ نے کسی کی جنازے کی نفاذ نہیں پڑھی جنازہ پڑھ دیا آپ نے دعا بھی کی قبر میں بھی اترے سب کچھ ڈبا بھی دے دیا لحافے مبارک بھی لگا دیا لیکن کچھ فائدہ ہوا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں کیوں نہیں فائدہ ہوا اس کے پاس لفاف تھا ایسے جس کے پاس شرک ہوگا جس کے پاس کفر ہوگا اسے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا چاہے مریضے کے اندر مر جائے چاہے تباش کرتے ہوئے مرے خان کعبہ کا حج کرتے ہوئے مرے نماز پڑھتے ہوئے مرے اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جگہوں کی تقدیس سے انسان مقدس نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ مدینہ کے اندر ہیں تو آپ نے مقدس ہوگے نہیں انسان اپنے ایمان عقیدے اور تعمال کی بنیادی پر کیا مدعن فیصلہ ہوتا ہے آپ کسی کافر ملک میں ہیں جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں آپ کسی اسلامی ملک میں ہیں خانے تعبہ کا اطباف کرتے ہوئے مر کے جہنم کے اندر جا سکتے ہیں انسان اپنے عقیدے اور آمان کی بنیاد پر یا جنت کا اوزار بنتا ہے یا جہنم کے اندر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہو ایک چیز آپ نے یاد کر لی ہمارے بھی نے فرما دیا ایک حدیث لے لیا اور باقی ساری حدیثوں کو آپ نے چھوڑ دیا یہ سرف سالح کا اور جو اہل صد اور جماعت ہیں اور اہل سنت اور جماعت سے بڑا سرف شارح ہماری براد ہوتی ہے نہ کہ ہمارے ملکوں کے اندر جو اہل سنت اور جماعت ہے وہ ना उनके ہے نہ ان کے یہاں سنت نہ جماعت ہے لہذا جو سب سارن کے امید اور منہج پر ہیں ان کے لیے ان کا منہج یہ ہے کہ تمام حدیشوں کو جمع کرنا اور تمام حدیشوں کو اکٹھا کرنا تو اس طریقے سے آپ اچھی تربیت کریں گے آپ کے لیے دعا کرے گا جب دعا کرے گا تو آپ ملے گا وہ دروازہ پڑا رہے گا آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے لیکن آپ نے بچے کی تربیت پر جو محنت کی ہے اس محنت کا تمرہ اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا تو یہ بچوں کی تربیت کا فائدہ ہے, انسان کو خود دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے اب آئیے اس تبھی کے بعد سمجھ لیجیے ان آیتوں کی تلاوت کریں یا ان آیتوں کی تفسیر جن میں اللہ رب العالمین نے حلف رکمان علیہ السلام کی وصیتوں کو بیان کیا ہے تقریباً نو آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کو بیان کیا ہے اور قرآن میں ان کے نام سے ایک سورت بھی ہے سورالحکمان سہی الرکمان کے نام سے باقاعدہ سوری العمان میں آیت نمبر بارہ سے لے کر کے آیت نمبر انیس تک اللہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کو بیان کیا ہے یہ ساری وصیتیں تقریباً نو ہیں, نو ہیں لیکن وصیتوں اور نصیحتوں کے درمیان کچھ باتیں اللہ نے بیان کی ہیں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ وصیتیں بھی حضرت رکمان علیہ السلام کی ہیں اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کے درمیان اپنی بات بیان کی اگر ان کو بھی وصیت شمار کر لی جائے تقریباً گیارہ بارہ وصیتیں ہو جاتی ہیں اور اگر ان کو شمار نہ کریں تو نو وصیتیں انہوں نے اپنے بچے کو کی تھی اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وقت عطع نا رکمان ہم نے رکمان علیہ السلام کو حکمت عطا کیا تھا حکمت ہم نے ان کو دی تھی کون سی حکمت تھی تخوہ کی توحید کی دین پڑ کرنے کی لیے حکمت جو دین سے متعلق ہے اللہ رب اللہ نے ان کو دی تھی جو دین کا جتنا بڑا عالم ہوگا وہ دین کا اتنا ہی بڑا حکیم ہوگا علم حکمت ہے تخوا حکمت ہے توحید اور سب ساری چیزیں حکمت ہیں جتنا زبرا عالم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے پاس حکمت بھی ہوگی اس لیے آپ دیکھیے جس کے پاس علم کی گہرائی ہوتی ہے تفقوفی تین ہوتا ہے ایک آدمی سوال کرتا ہے ایک دوسرا آدمی جس کے پاس صحیح علم ہے یا معمولی علم ہے اس کو قائل نہیں کر پاتا ہے اس کو جواب صحیح طریقے سے نہیں دے پاتا ہے لیکن جس کے پاس علم کی گہرائی ہوتی ہے وہ جو کی حکمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں لہذا اس حکمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات اس کے سامنے رکھتا ہے تو آدمی اس پر کانے ہو جاتا ہے اور بات اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے تو اللہ رب العلیم نے حکمت دی تھی رحمان علیہ السلام کو حکمت دینے والا اللہ تعالیٰ اللہ کے ناؤ میں سے نام الحکیم بھی ہے جیسے اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے ایسے حکمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ہاں شرط کہ انسان اگر حکمت کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جسے بردباری کرنے سے انسان بردبار کرتا ہے علم حاصل کرنے سے انسان عالم بنتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے اسی طریقے سے انسان جو حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے حکیم لوگوں کے ساتھ علما کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے یا تجربات کے ذریعے سے تو اللہ حقبر اس کو حکمت ادا کرتا ہے علم دینے والا اللہ تعالی ہے ایسے حکمت دینے والا اللہ حقرآن یہ جو حکمت ہے یہ حکمہ سے ماخود ہے حکمہ کہتے ہیں زین کو لگام کو جو گھوڑے یا جانور کے منہ میں لگایا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں حکمہ हैं ہیں وہ جو ذین ہوتی ہے لگام جو ہوتی ہے گھوڑے کے منہ میں اس کے ذریعے سے جو है سوار ہوتا ہے گھوڑے پر کنٹرول حاصل کرتا ہے گھوڑے کو اپنے قابو میں دیتا ہے اسی طریقے سے جس آدمی کے پاس حکمت آتی ہے وہ اپنے نفس پر اپنی زبان پر اپنے عادات پر اپنی حرکتوں پر پا لیتا ہے اور جذباتیت سے اور اس طریقے سے جلد بازی سے جہالت سے بدخلتی سے نادانی اور حمافت سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے جیسے وہ دین گھوڑ سوال اس کے ذریعے سے گھوڑے کی پر کنٹرول حاصل کرتا ہے اسی سے گھوڑا اس کے کنٹرول میں رہتا ہے ایسے جو حکمت والا ہوتا ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے جذباتیت میں نہیں آتا تیش میں نہیں آتا ہے وہ اور وہ حماقت اور جہالت کی باتیں نہیں کرتا ہو وہ نادانی کی باتیں نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے زبان سے جو باتیں بھی باتیں نکلتی ہیں وہ حکمت سے عقل اور دامائی سے پر ہوتی ہیں تو حکمت کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز یا ایسا ملکہ جو انسان کو حماقت سے جلد سے دیش اور جذباتیت سے روکے ایسی چیز کو حکمت کہا جاتا ہے تو یہ حکمت اللہ علب العالمین نے ان کو دی تھی امام بخی رحمتہ اللہ علیہ نے حکمت کی بہت ہی بہترین تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں فی الماجی لدی یم بگی فی الوقت لدی یم بگی فلخل لدی یم بگی مناسب کام کو مناسب وقت میں مناسب انداز میں کرنا اس کو حکمت کہا جاتا ہے کام بھی مناسب ہونا چاہیے اور اس کام کو کرنے کے لیے وقت بھی مناسب چاہیے اگر رات کے بارہ بجے دورے رکھیں گے تو آپ لوگ آئیں گے کوئی نہیں کوئی آئے گا نا یا ایسے وقت میں رکھیں جو وقت مناسب نہ ہو لوگ نہیں آئیں گے تو مناسب کام کام بھی مناسب ہونا چاہیے الٹا پلٹا کام نہیں ہونا چاہیے جذباتیت کی بنیاد پر کبھی ہمارے نوجوان کتنی سارا باتیں کرتے ہیں کتنی ساری یہ سب حکمت کے خلاف ہوتی تو مناسب کام ہو مناسب وقت میں اور مناسب انداز میں انداز بھی مناسب ہونا چاہیے اگر آپ کا انداز مناسب نہیں ہے تو وہ بات حکمت کی ہے اور بات صحیح ہے لیکن وہ کبھی کبھی نقصان دے ہو جاتی ہے اس کے تعلق سے مجھے ایک واقعات آتا ہے میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ کوئی بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں کیا ہوا میرے سارے دانت گر گئے ہیں تو آپ کی تعبیر پوچھنے والوں کو بلایا گیا تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے تمام رشتے دار آپ کے سامنے مر جائیں گے آپ کے رشتے دار آپ کے سامنے مر جائیں گے بہت غصہ اسے آیا کہ اس کے ساری سار سب کے سب مر جائیں گے بہت زیادہ ناراض ہوا ان لوگوں کے اوپر دوسرے معابل کو بلایا گیا دوسرے کہا کہ بادشاہ سنامت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر عطا کرے گا دونوں میں کچھ فرق ہے فرق نہیں ہے لمبی عمر سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کو دی جائے گی کس انداز میں اس نے بات رکھی بادشاہ بہت خوش ہوا کہ مجھے بہت لمبی عمر ملے گی بہت سارے ہدایات دیا توحفے دیا اس کو اس کی بات سے خوش ہو گیا کہ بات یہ کی ہے لیکن انداز الگ تھا بات کرنے کا انداز الگ تھا تو اس طریقے سے کبھی کبھی کوئی بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن انداز بہت غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے تو حکمت یہ ہے کہ مناسب کام ہو مناسب میں ہو اور مناسب انداز میں اس کو کیا جائے اس کو حکمت کہا جاتا ہے الحکمت کے بہت سارے معنی ہیں الحکمہ کے بہت سارے معنی ہیں اس کے بہت سارے استعمالات ہیں قرآن میں اس کا استعمال دو طریقے سے ہوا ہے ایک استعمال یہ ہے کہ الحکمت کو قرآن میں الکتاب کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے الکتاب اس کے بعد الحکمہ اور قرآن کریم کے, کے اندر اس کی بہت ساری آیتیں ہیں سورہ جمعہ کے اندر بھی جو پڑھتے ہیں جمعہ کے پہلکات کے اندر نماز جمعہ کی جو سور جمعہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الم الکتاب اور حکمہ اردکی وہ لطیفہ اصف العبین رسول الکتاب الحکما کی یہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس طرح کی بہت ساری آیتیں پرانی مجید کے اندر ہیں انہیں میں سے آیت یہ بھی سور نسا کی اللہ نے آپ پر کتاب کو حکمت قون حاصل کیا وہ علم کما تخم اور تمہیں اس بات کی تعلیم دی جو آپ کو نہیں معلوم تھا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا بچے کو بڑے ہونے کے بعد بچے کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے جو علم کرتا ہے تجربے سے علم حاصل ہوتا ہے پختہ ہوتی انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیڑ سے عالم بن کر کے نہیں پیدا ہوتا ہے جو سرخیاں ہیں یا قبر پرست ہیں بدتی اداد ہیں وہ اس تعلق سے بہت سارے قصے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں پیر صاحب پیدا ہوئے دس بارے کے حافظ تھے ہو کتنے بارے کے دس بارے کے حافظ تھے پیدا ہوئے اتنا سارا ان کو سب کچھ معلوم تھا یہ سب بیکار باتیں کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے جی پیدا نہیں ہوتا ہے ہم بھی آئے کا نہیں پیدا ہوتے تھے بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نبوت نازر کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو نبی بناتا تھا تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ سب کو علم دینے والا ہے اللہ کے نام میں سے العلیم اور اللہ ہے اللہ ہی علم دینے والا ہے تو اس طریقے سے اللہ ماتا کہ اللہ نے تم پر آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت کو نازر کیا اگر کتاب اور حکمت ایک ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب کا مطلب قرآن اور الحکمہ کا مطلب ہوتا ہے سنت نبی کی حدیث امام شافی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے مفسرین ہیں جن سے میں نے ملاقات کی میں ان سے راضی ہوں میں نے ان سب کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ کتاب اور حکمت جب ایک ساتھ ہوں تو حکمت سے برا شبنت ہوتی ہے بلکہ امام رقیم رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر مفسرین کا یمان عقل کیا ہے کہ کی تمام مفسرین جو سرف صالین کے مفسرین ہیں ان سب نے اس پر یذمان عقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ الکتاب اور حکمت اگر ایک ساتھ ہو تو حکمت سے مراد مدی کی سنتیں ہوتی ہیں اللہ نے جس طریقے سے کتاب کو نازل کیا ہے سنتوں کو بھی نازل کیا ہے خود قرآن بیان کیا وہ انصلاح علی کر کتابوں نے تو حکمت اور سنت اللہ نے اوپر سے نازر کی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ نازل کی جس طریقے سے قرآن ہوئی ہے سنت بھی ہوئی ہے قرآن جیسے نازل ہوا سنت بھی اسی طریقے سے نازر ہوئی صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حضرت عشا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں دس مرتبہ رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا کتنے مرتبہ دس مرتبہ یعنی اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے بچپن میں دو سال جو دو پینے کی مدت اس میں بڑے ہونے کے بعد نہیں اس میں اگر کوئی دس مرتبہ پہلے پیتا تھا تب وہ رضا ثابت ہوتی تھی اور ردائی بیٹا بنتا تھا اور عورت اس کی ردائی مارتی تھی بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور پانچ مرتبہ دودھ پینے سے حرمت کا حکم نازل ہوا یہ حکم کہا ہے کہ پانچ مرتبہ پینے سے حکومت ثابت ہوتی ہے کس جگہ ہے یہ قرآن میں قرآن کی کس آیت میں ہے کہ پانچ مرتبہ پینے سے ارمت ثابت ہوتی ہے بچے اگر دودھ پیتا ہے قرآن میں نہیں ہے یہ کہاں ہے نبی کی حدیث میں یہ ان کے اس اسپورٹ سے ہی معلوم ہوتے سے مسلم کی روایت ہے پورے قرآن میں پانچ مرتبہ پیو گے تو ہر ثابت ہوگی ہمارے نبی حدیث کے اتر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے قرآن نازر کرتا تھا ایسے ہی اللہ رب الر حدیثوں کو بھی نازر کرتا تھا تو اگر کتاب اور حکمت ایک ساتھ آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے الحکمت سے مراد نبی کی سنت ہوتی ہے نبی کی حدیث ہوتی ہے جس حدیث کے بغیر قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے آپ عربی زبان کی بہت ماہر ہیں سی بے وقت کو لے آئے سی بے کو جانتے ہیں نا ہم لوگ عربی زبان کا سب سے ماہر انسان پیدا ہوا ہے جسے شاعر یہ کہتے ہیں خالف سے اردو زبان میں کوئی بڑا شاعر نہیں پیدا ہوا ایسی عربی زبان کا ماہر سیب تھا اگر سیب کو بھی لے آئیے اور اسے کہیے قرآن کی تفسیر کر دو نہیں کر پائے گا جب تک کہ وہ حدیثوں کی طرف رجوع نہیں کرے گا حدیثوں کے بغیر قرآن کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے حدیث قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے حدیث قرآن کی اس قدر محتاج نہیں ہے کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی بہت زیادہ ضرورت نہیں انسان کو کیونکہ حدیثوں کے اندر تفسیر ہے ڈیل بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر اختصار ہے اور اصول اور مبادی اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں ظاہر بات و اصول کو سمجھنے کے لیے مثالوں کی اور وضاحت کی ضرورت ہے وہ وضاحت آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہے کہ بھائی ہمیں قرآن سے ترج دیجیے قرآن سے بتائیے حدیث کا نام نہ لیجئے حدیث نہ بتائیے آپ سمجھ جائیے کہ وہ مقتد آدمی الدا سے ہو کیونکہ قرآن کو حدیث کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے آپ دیکھتے تدبر تبر قرآن لکھی ہے ہندوستان کے ایک نے کسے لکھی ہے امین حصن عبید الخراہ صاحب نے لکھی ہے ٹھیک ہے پوری تفسیر کے اندر انہوں نے صرف چالیس عدیث بیان کی ہیں ہمارے شیخ بدو زبان صاحب ایک درس میں چالیس عدیق بیان کر دیتے ماشاء اللہ ایک درس کے اندر انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر کی صرف چالیس عدیث بیان کی ہے اپنی عقل کے مطابق قرآن کی تفسیر کی اپنے عمل کے اپنی عقل کو معیار سمجھا دلیل سمجھا نبی کی باتوں کو جو صادقے مزدور ہیں اور وہی ہے آپ کی باتیں اللہ کی طرف سے نادل شدہ ہیں ان حدیثوں کو قرآن کی تفصیل کے لیے معتبر نہیں مانا چالیس حدیث بیان में कुछ میں کچھ حدیث صحیح کو موجود ہی ہیں اگر سب کو صحیح مان بھی لے چالیس حدیثیں شیخ غازی حزیر صاحب آبرو شاید نام نہیں سنے ان کے بہت علمی شخصیت ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کی تفصیل کا تعاون کیا کئی جدوں میں ان کی تفصیل پر رد کیا ہے انہوں نے خلاصے میں بات نیاب کی ہے کہ پوری تفصیل میں صرف چالیس جی. قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور حدیث کے بغیر تفسیر کرتے ہیں یہ ناممکن ہے کوئی انسان عربی جان کر کے قرآن کی تفصیل کرتے یہ نہیں ہو سکتا تو حدیث کی ہمیں ضرورت ہے حدیث کے بغیر دین نافذ ہے ادھورا ہے نامکمل ہے آپ دین کے کسی بھی مسئلے پر حدیث کے بغیر عمل نہیں کر سکتے کسی بھی مسئلے پر تو اس سے حدیث کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوا اسے حدیث بھی اللہ نازل کیے حساب کے ثابت ایک تاباہی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کی جبل امین جس, جس طریقے سے قرآن کو لے کر کے اترتے تھے اسی طریقے سنت کو بھی لے کر کے اترتے تھے اس قول کو سرم نے اور امام خطیب بالاری نے کفایہ میں اور حافظ ابن حجر نے فتح کے اندر بیان کیا ہے فت الواری میں کہ امام بحقی نے اپنے سرم کے اندر اس قول کو بیان کیا ہے اور اس کی سمجھ صحیح ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے قرآن نازر ہوتا تھا اس طریقے سے حدیث بھی نازر ہوتی تھی تو اگر الحکمت قرآن کے ساتھ آئے تو اس کی کیا ہے کیا اس کی ہے جی نبی کی سنتیں ہیں جی حدیث ہے سنت حدیث سب ایک معنی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے حدیث سنت میں سب سے پہلے جس نے فرق کیا غلام احمد خادیانی نہیں ہے بعد میں اس کی بات کو لے کر کے جمال سامنے مارے اڑ گئے لے اڑے کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے کوئی فرق نہیں دونوں میں حدیث اور سنت دونوں کا معنی ایک ہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو اشمنا یہ الحکما حدیث اور سنت کو کہا جاتا ہے اگر کتاب کے ساتھ اس کا استعمال ہو کس کے ساتھ استعمال ہو الکتاب کے ساتھ استعمال ہو اگر یہ مفرد استعمال ہو جیسا اللہ رب اللہ نے مفرت استعمال کیا ہے یعنی اس سے پہلے کتاب کا ذکر نہیں ہے کیا کہا وہ القد آتئینہ الکمان ہے کہ تو اگر مفرد استعمال ہو تو اس کے کئی معنی آتے ہیں اس کا کئی معنی انہیں معنی میں سے ایک معنی مبت بھی ہے اور اسی طریقے سے فیصلہ کرنا اور بہت ساری چیزیں علم ہے بصیرت ہے دینی فہم ہے عقل ہے ورا اور تقوا ہے صبر ہے شکر ہے آپ کی معرفت ہے اس کے اوپر عمل ہے حاضر جوابی ہے فلم اور بردباری ہے علم بردباری صبر اور برداشت خاموشی خیر یہ تمام معنی اس کے لیے داخل ہوتے ہیں اگر حکمت الگ مستقل آتا ہے پرانے کریم میں اس سے پہلے کتاب کا ذکر نہیں ہو بلکہ حکمت کا ذکر سپایا تو اس کے اندر کئی معنی آتے ہیں کئی نبوت کے معنی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اللہ علیہ السلام کے بارے میں وہ شدت میں امول کہ حکماں ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت سے نواز رکھا تھا یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے جیسا کہ مبصرین نے بیان کیا کیونکہ سلیمان اسلام نبی تھے تو یہاں پر حکمت سے مراد نبوت ہے اور نبول بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑی حکمت ہے تو یہ یہاں نبول مراد ہے تو اس طریقے سے سیاق و سباق سے وہاں پر حکمت کا معنی طے کیا جائے گا کہ یہاں پر کیا مراد ہے تغبا خوف دور ادیسی صبر اور برداف شکر کرنا ورا اور اس طریقے سے پرہیزگاری علم اور بصیرت یہ سارے میں اس کے اندر آتے بردواری اور خاموشی نفس کی صلاح اپنے نفس کا تسکیہ یہ تمام معنی اور حکمت کے اندر آتے ہیں تو اس کی مناسبت سے وہاں پر روانہ کیا جائے گا ایک بہت پیارا واقعہ بیان کیا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے حکمت کا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دو عورتیں تھیں کہیں جا رہی تھیں तो उसमें से एक औरत जिसकी उम्र बड़ी थी ज्यादा थी उसके बच्चे को भेड़िए ने ले लिया पकड़ लिया जंगल से गुजर हो रहा था काम उतर हो रहा था तो उसके बाद उसका बच्चा लेकर के गया तो वो बड़ी तेज तब्रार थी बहुत जिसकी उम्र ज्यादा थी वो उसने छोटी उम्र की जो औरत थी उसके बच्चे को ले लिया और कहने लगे मेरा बच्चा है दोनों लड़ाई शुरू होगी दोनों हंस जाऊद इस्लाम के पास पहुंचे چونکہ بڑی عورت جو تھی بڑی تیز ترار تھی بڑی حاضر جواب تھی ہنستے داؤد علیہ السلام نے اس کی حاضر جوابی کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ تمہارا بیٹا اب وہ دونوں جا رہے تھی ہستے سلمان اسلام سے ملاقات ہوگی سلمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان سے ملاقات ہوگی چھوٹی نے جا کر کے ان سے بیان کیا کہ یہ بیٹا میرا ہے اور داؤد علیہ السلام نے بڑی حق میں فیصلہ کر دیا اس نے کہا میرا بیٹا ہے वहां भी लड़ाई शुरू कर दिया उसने तो हस्ते हंसतेमान ने छुड़ी मंगई और कहा कि मैं इस बच्चे को जबा कर देता हूँ ठीक है छोटी बच्ची औरत ने कहा कि नहीं जब मत कीजिए ये बच्चा उसी का उसी को दे दीजिए ये बच्चा किसका है बड़ी का उसको दे दीजिए सलेमान्लाम ने छोटी कहने फैसला कर दिया का ये बच्चा बड़े का बड़ी का नहीं छोटी का है इसको कहा जाता है क्योंकि जाहिर बात है कोई माँ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے بچے کو زبا کر دیا جائے بڑی درد تھی اب اس کا بچہ تو مر ہی گیا گیڑیا کھا گیا اس کو کیا فرق پڑے گا لیکن اس نے کہا کہ بھئی میرا بچہ زندہ تو رہے گا کہیں نہیں رہے کسی کے پاس زندہ تو رہے گا کوئی ماں نہیں چاہے گی میرے بیٹے کو دبا کر دیا جائے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں مت دبا کیجیے میرا بچہ نہیں اسی کا اسی کو دے دو حفظ سلمان اسلام نے اس کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا اس کو کہا جاتا ہے حکمت کی حکمت کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے بڑی کا نہیں ہے چھوٹی کا ہے تو یہ حکمت کے بارے میں جو اللہ نے سنایا کہ ہم نے عمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی اس کے تعلق سے بات ہے امام بن وائنا رحمت اللہ علیہ بہت مشہور محدی صحیح جر و تعطیل کے مام سلفیان بن وائنا رحمۃ اللہ علیہ ورما جانتے ہیں بہت مشہور جر و تعداد کے مام اور محدید صحیح فرماتے ہیں ابد الاما ابدو پھر دنیا لحکمہ اور پھر آخرت رہنا دنیا کے اندر سب سے افضل چیز اگر کسی بندے کو دی جاتی ہے تو حکمت ہوتی ہے حکمت کیونکہ انسان اگر حکیم ہوگا حکمت والا ہوگا وہ دین پر کاربن بھی رہے گا اس کے اخلاق درست ہوں گے اس کا امان صحیح ہوگا اللہ کا خوف ہوگا دینداری ہوگی تمام خیر اس کے اندر جمع ہو جائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو سب سے اہم یا افضل چیز کسی بندے کو عطا کرتا ہو رحمت ہوتی ہے کیونکہ انسان جنت کے اندر اللہ کی رحمت ہی کی بنیاد پر جائے گا انسان اپنے آمار کی بنیاد پر نہیں جائے گا جنت انمول ہے اس کی قیمت نہیں ہے ہمارے آمار جنت کی قیمت نہیں ہے یہ جنت میں اللہ کی رحمت کا پانے کا ذریعہ اور سبب ہے جو انسان نیک ہوتا ہے متقی ہوتا ہے عمل والا ہوتا ہے اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اللہ رب الامی اس کو جنت میں داخل کرے گا اپنی رحمت سے سیمسن کی روایت ہے بخاری کی کہ اللہ کے سور صلی اللّہ رسول اللہ کی کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا سابق رام نے پوچھا آپ بھی کہا کہ میں بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے حال نہ ہو یہ مان بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کا آپ سب کے پیشوار سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے آپ کے حکم سے جنت کے دروازے کھلیں گے جنت میں سب سے پہلی جو شخصیت اور ذات داخل ہوگی وہ ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کو آخرا ہوگی پھر بھی حال یہ کہتے ہیں اللہ کہ کی رحمت نہیں ہوگی تو میں بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا آج ہم کچھ اعمال کر لیتے ہیں ابلا کر کے آگے بہت اپنے آپ کو متقی رزگار سمجھتے ہیں رمضان میں تراویح پڑھ لیا روزہ رکھ لیا بہت بڑے متقی پر دوسروں کو حقیق سمجھتے ہیں اگر کوئی آدمی اس طرح کی نیکی نہیں کرتا ہے اس کو حقیق سمجھتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے انسان اپنے آپ کو حقیق اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی عمل کو انسان اسے قدر نہ سمجھے کہ اس نے کر لیا تو سمجھے کہ خیر مجھے جو ہے جنت کی ٹھیکیداری مل گئی میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت کے اندر جائے گا اس طرح کا فہم یا اس طرح کا گمان ہمارے اندر نہیں ابن آئینہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر چیز افضل چیز دنیا میں جو کسی بندے کو دی جاتی وہ حکمت ہے اور آخرت کے اندر رحمت ہے اللہ نے کیا فرمایا آپ کو حکمت دی انشق اللہ کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو سب سے پہلے اللہ تعالی کا حق ہے جتنے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر تمام حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے کیونکہ سب سے زیادہ احسان اللہ رب العامن کا مخلوق پر ہوتا ہے جو جس کا زیادہ انعام اور احسان ہے اسی کا سب سے بڑا حق بھی ہوتا ہے تو سب سے بڑا حق بڑا حق اللہ رب العالمین کا شکر ہے تو انشکملہ کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو ٹھیک ہے اللہ کا شکر کیا ہے کہ کی انسان کو اللہ رب العالمین جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اللہ کی تعریف کرے زبان سے اپنے عمل کے ذریعے سے اعمال کے ذریعے سے اللہ اور براہین کا انسان کے شکر ادا کرے اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ البرامن کی طرح منسوخ کرے اور ان نعمتوں کا اظہار بھی کرے یہ سب شکر کے دائرے میں آتا ہے کہ انسان اللہ البامن کرے آپ الحمد اللہ توحیق پر, پر اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی توحیق ہے تو سب سے پہلے اللہ البامین کا شکر انسان ادا کرتا ہے انشک اللہ کہ اللہ اور برامین کا آپ شکر ادا کیجیے ہمارے رام شکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کا وقت ہو گیا ہے تو بہرحال باتیں تو بہت ادا ہو جا رہی مجھے لگتا ہے کہ اگر اس تفصیل میں جائیں گے تو باتیں نہیں ختم ہو پائیں گی دورہ ختم نہیں ہو پائے گا مغرب کے بعد بھی تو کتنا وقت ہے تین ہی گھنٹے کا وقت ہے ایک گھنٹے میں بھی جو ہے چلے بار ان تو میرے کا وقت ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد پھر یہیں سے اپنی بات کی شروعات کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق ہے الله تعالى من صبر ومؤتهم سنة بقاولة كاملتاك من أخير وأشعر محمد وقعاني وسعر إيماني